آئے سجدہ پر امام سجدہ کرنا بھول گیا اور سجدہ صحب نہ کیا تو کیا نماز ہو گئی نماز تو ہو جائے گی لیکن امام اور مقتدی گناگار ہوں گے ہمارے یہاں فتوا اس پر اس پر دیا جاتا کہ نماز میں جو قرآن پڑھا جائے اگر اس میں سجد تلاوت آ جائے تو وہ سجدہ نماز ہی میں کرنا ضروری ہے اگر سجدہ تلاوت رہ گیا اب بیرون نماز سجدہ نہیں ہوگا بلکہ سب گناہ گار ہوں